کبھی السلام صلو علی الحبیب الحمد اللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام و سید نوری چینل کے ناظرین آج امیر سنت کے مریدین آپ کے محبین آپ کے مطالقین آپ کے عقیدت مند جو جو آپ سے محبت عقیدت رکھتے ہیں ان سب کے لیے انتہائی خوشی کا خوشی کے لمحات ہیں کہ آج چھبیس رمضان المبارک کی بابرکت گھری ہے جی ہاں چھبیس رمضان و مبارک تیرہ سو انہتر سین ہجری تھرٹین سکسٹی نائن سن ہجری, ہجری بتاطابق بارہ جولائی انیس سو پچاس یہ ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت جنہیں جن کا نام محمد الیاف قادری ہے ان کی ولادت کی تاریخ ہے اور آج چودہ سو پینتیس سے نہجری رمضان مبارک کی چھبیسویں شب ہے اور الحمد دنیا بھر میں اس آشیقان رسول امیر اللہ سنت کی اس شب ولادت کی خوشیاں منانے کی کوشش کرتے ہیں کل یہ مبارک رات بھی گزری ہے مدینہ منورہ میں گزری ہے مکہ مکرمہ میں گزری ہے دیگر عرب ممالک میں گزری ہے وہاں کے بھی پیغامات تھے وہاں کے بھی کچھ مناظر میں نے دیکھے کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھی دنیا بھر میں الحمد لوگ اس عاشق رسول اس عاشق کے مدینہ امیر اہل سنت کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں آج ہم بھی اپنے مدنی چینل پر مدی چین کے ناظرین کے ساتھ یہ خوشی منانے کی میری نیت ہے اور میں نے جیسے سہری میں بھی عرض کی تھی کہ آپ کی آج کالز لینے کا بھی میرا بھرپور ذہن ہے کہ آپ ان شاء اللہ جوں جو کال کرتے چلے جائیں گے جو بھی آپ کے جذبات آپ کے احساسات ہیں آج کی اس بابرکت مبارک گھڑی میں آپ کال کیجیے ان اللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام بھی اس کو چلانے کی بھی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آگے بڑھوں آئیے عصب معمول زکات کا نصاب دیکھتے ہیں اور رہنمائی کے لیے فون نمبر بھی دیکھتے ہیں آج کا زکات کا نصاب کیا ہے آئیے دیکھتے چوبیس جولائی دو ہزار چودہ چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار نو سو روپئے چوبیس جولائی دو چودہ زکوات کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار نو کا چاندی کے حساب سے انتالیس ہزار نو سو روپئے یہ شرحی رہنمائی کا فون نمبر دکھا دیجئے اسکرین کے اوپر آٹھ سے نو بجے تک یہ شرعی رہنمائی کے لیے اسلام بھائی امید ہے کہ موجود ہوں گے زیرو تھری ہنڈریڈ اس نمبر پر کال کر کے آپ اپنی شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں زکوۃ و فطری کے بارے میں بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ یہاں پر کال کر کے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی مدیچہ کے ناظرین تو آج ہے جشن ولادت امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ظاہر مدنی چینل پر کچھ نہ کچھ نئے ناظرین بھی ہوتے ہیں یا نئے داود اسلامی سے وابستہ بھی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا امیر علیہ سنت یہ وہ عظیم شخصیت ہیں اللہ تعالی ان کو صحت تندرستی سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے کہ جن کے دل میں شروع سے ہی ایک امت کے لیے بے چینی پائی جاتی تھی آپ کے بہت پرانے پرانے وابستہ گان جو ہمیں ملتے تھے میں امید کرتا ہوں شاید آج ہمارے ساتھ کچھ ان کی بھی ویڈیوز بھی ہوں گی کہ جو ہم سے امیر سنت سے جو بہت پرانی پرانی وابستگیاں تھیں تو وہ بھی جب امیر سنت کے ماضی کے بارے بتاتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ شروع سے ہی ایک امت کی اصلاح کے لیے ایک بے چینی اور بے کلی امیر سنت کی ذات میں پائی جاتی تھی اور وہ بے چینی اور بے کلی بڑھتی رہی بڑھتی رہی آپ نے شروع سے ہی ایک مذہبی راستہ اختیار کیا ہوا تھا مجھے بہت پرانے ایک امیر سنت کے ساتھی ملے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جب گلیوں کے اندر کھیلا کودا کرتے تھے تب بھی یہ آتے تھے اور ہم کو حالانکہ اتنی بڑی عمر نہیں تھی امیر اللہ سنت کے اس وقت بھی مگر یہ اس وقت بھی آتے تھے اور ہم کو یہ مسجد کا راستہ دکھا دیتے تھے کہ چلو چلو نماز کا وقت ہو گیا چلو چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بچپن سے ہی یہ او صاف یہ کمالات نمایاں تھے جو بڑھتے بڑھتے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تع دم بیان دنیا کے ایک سو بانوے ممالک سے زیادہ یا آس پاس دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا ہے انیس سو اسی کیاسی میں اپنا کام شروع کرنے والی یہ دعوت اسلامی کی تحریک آج چودہ سو پینتیس سنیجری دو ہزار چودہ میں دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ترین تحریک ہے کہ جس کے اندر لاکھوں لاکھ آشکان رسول شامل ہیں صرف شامل نہیں ہے صرف وابستہ نہیں ہے وہ درد وہ کوڑھن وہ احساس گناہ سے بچنے کا اور گناہ سے بچانے کا جس کا یہ نام رکھا گیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ احساس ایک دو میں نہیں لاکھوں میں منتقل کرنا جو ہے نا یہ ایک ادا کی ہی رحمت سے ہوتا ہے میں یہاں پر میرے ان ناظرین سے ارض کروں گا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک والد سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے دو یا چار بیٹوں میں اپنی سوچ ڈیلیور نہیں کر سکے آپ مانتے ہیں ماں غور کرے کہ اپنی بیٹی کو اپنی سوچ کیا دے سکی ہے ایک کو دیا تو دوسرے نے نہیں دیا دوسرے تو تیسرے نے نہیں لیا اور یہ دو چار چھ آپ کے گھر کے اندر جو آپ کے بچے ہیں ان کی جو ناچاکی اور ان کے جو معاملہ چلتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے آپ کے گھر کا حال کیا ہے لیکن کیا حکمت عملی اور کیا تدبر کے ساتھ امیر سنت نے لاکھوں کو اپنا ایک میسج دیا ایک پیغام دیا اور صرف یہ نہیں دیا میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس, اس دور میں بلکہ میں آپ پچھلی صدیوں میں چلے جائیں اس انداز سے کسی کو فالو کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی یہ آپ بتا دیجیے کہ اس کے طرح کا گیٹ اپ اس کی طرح کا انداز کھانے کا انداز پینے کا انداز اگر جو سنت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پروموٹ کرتے رہے اسی کی یہ تبلیغ کرتے ہیں اور کر, کرتے آ رہے ہیں کہ یہ انداز یہ انداز لیکن ہم نے ان کو دیکھا کہ اس سنت پر عمل کرنے کا انداز کیا ہے اس طرح کھانے کا انداز کیا ہے کتابوں میں لکھا تھا لیکن اس شخصیت نے اس کو ظاہر کیا میرے آج کا موضوع بھی امیر السنت کی انفرادیت ہے امیر ال سنت کی انفرادیت ہے کہ آخر اس چند برسوں میں وہ کیا, کیا ان کی انفرادی خصوصیات ہیں کہ جن کے اوپر ہم واقعہ۔ سوچیں کہ ہاں واقعی شخص کی یہ انفرادیت ہے میں ان انفرادیت والے کاموں میں سب سے بنیادی بات جو اس ماہ مبارک سے مناسبت رکھتی ہے وہ ہے اعتکاف یہ امیر سنت کی انفرادیت ہے بالکل آپ نے لاکھوں کروڑوں آشقان رسول لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت میری بات کی اگر سن رہے ہوں گے تو تائید کریں گے جن کی زندگیاں ستر ستر اسی اسی سال کی آپ کی زندگیاں گزری ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے آپ نے ایسا اعتکاف ایسا مسجد کا رجحان نہ جوانوں کا دیکھا ہوگا نہ بوڑھوں کا دیکھا ہوگا اس وقت صرف عالمی مدی مر کر فیضان مدینہ میں اس وقت صرف پانچ سو سے زیادہ وہ بزرگ پچاس عمر سے پلس پلس ہیں پچاس, پچاس سال سے پلس ہیں جو پورے ماہ رمضان کے اتقاف کیے ہوئے ہیں مور دین فائیو اور نوجوانوں کی تعداد الگ ہے اس میں نئے نئے نوجوانوں کی تعداد الگ ہے ہر سال نئی تعداد ہر سال نئی تعداد ہر سال نئے اسلامی بھائی نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بے نمازی آتے ہیں نمازی بن کے جاتے ہیں ان کے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی یہ داڑھی کی نیت کر کے جاتے ہیں ان کے سوروں پر امام شریف نہیں ہوتا اماما کی نیت کر کے جاتے ہیں ڈاکٹرس آپ کو اتقافے ملیں گے کئی ڈاکٹرس کے انٹرویوز آپ یہاں دیکھ سکتے دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریولیشن کی جو میں بات کروں صرف ابھی اے تقاف ہے اعتقاب اور اس کی انفرادیت کی میں صرف بات کر رہا ہوں کہ صرف اگر ریوولشن کی بات کریں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے ہند کے ویزے اپلائے ہوتے ہیں اگرچہ ویزے نہیں ملتے لیکن جو بھی پرابلم ہے لیکن اسلامی بھائی ہزاروں کی تعداد میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی اعتکاف یہاں پہنچے اعتقاف کی صرف اعتکاف کو فوکس کر رہا ہوں امیر السنت سے ملنا امیر اللہ سنت کی زیارت ان سے ملاقات یہ سب ایک الگ ٹاپک ہیں اگر وہ سال کے بیچ میں بھی کسی کو اعلان کیا جائے کہ امیر اللہ سنت اس وقت دنیا بھر کے عاشق نے رسول سے ایک ہفتے کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ اس وقت دنیا بھر سے ایک آئے گا دنیا بھر سے کراؤڈ عمن پڑے گا کہ ٹھیک ہے چلے ہم اس ولی کامل کی زیارت بھی کریں گے ان کی ملاقات کریں گے ان کی دس بوسی کریں گے واقعی اور یہ کئی بزرگوں کو ان کی دائرہ کار اور ان کی مناسبت کے حساب سے یہ ایک ہوتا ہے کہ مرید اپنے پیر سے ملنا چاہتے ساری برکتیں ہوتی ہیں لیکن اعتکاف پورے ماہ رمضان کے لیے آنا جدول کے مطابق بیٹھنا اور پانچوں نمازیں تقبیر الا کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب پانا سچ کی ترغیب پانا کی تلاوت وغیرہ کے انداز کو لے کر چلنا یہ ساری چیزیں جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کو یہ وہ ہیں کہ جو امیل سنت کی انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ بیٹھتے ہیں اور یہ ایک سال نہیں آتے یہ بارہ آتے ہیں ابھی تقریباً دو دو دو کل یا پرسو ایک ڈاکٹر صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا تاثرات کہ مجھے چھ سال ہو گئے میں مسلسل یہاں آخری اشرے کا اتقاف کرنے کے لیے آتا ہوں اور لمحے ہی لمحے میں تھوڑی دیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امیر سنت کی نیکی کی دعوت سے ان کا اپنا حلیہ تبدیل ہو گیا انہوں نے اپنا وہ سارا وہ نظام ختم کر دیا وہ دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگنے والے وہ جو ظاہری صورت ہے اس میں رنگ ہے یہ انفرادیت ہے ایک تو یہ انفرادیت امیر سنت کی پھر نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی سجنا یہ ایک اتنی بڑی انفرادی یعنی آپ کو پتہ آئے کہ ہے کہ داڑھی یہ واجب ہے اور اس کا شیو کرنے کا مونڈنا یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ان دونوں پہلو کو میری سنت نے اجاگر کیا کہ چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی ہو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی ایسی محبت دن میں پیدا کی کہ آج ہزاروں اگر میں کہوں کہ شاید لاکھوں وہ نوجوان بڑوں کی بات نہیں کر رہا میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا وہ نوجوان جو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ جن کی چہرے پر داڑھی رکھنے کی جو وجہ ہے وہ امیرے سنت کی نیکی کی دعوت ہے اور امیر سنت کا وجود ہے جس شخص کا وجود اس پرفتن دور میں نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی سجانے کا وجود جو سبب بن رہا ہے وہ وجود کس قدر مبارک وجود ہوگا جس کی آج ہم چھبیسویں منا رہے ہیں ایک اور انفرادیت کی طرف آئیے سر پر اماما شریف کا تاج آپ بہتر جانتے ہیں یہ کوئی آ, آسان کام نہیں ہے یعنی کسی کے سر پر مطلب ٹوپی والے بہت ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اچھے خاصے ٹوپی پہننے والے بھی سر پر امامے کا تاج نہیں سجا دے لیکن آپ کو ایسے ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائی دنیا بھر میں ملیں گے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں چاہے وہاں کا کیسا ہی ماحول ہو لیکن آپ کو ایسے اسلامی بھائی ملیں گے ضرور جن کے سروں پر اماما وہ بھی ان کی نیکی کی دعوت گمبد خزرات سے محبت کی وجہ سے ان کے سروں پر سبز امامے کا تاج سجا ہوا ہے اور یہ پہنتے ہیں آفس پہ جائیں مارکیٹ میں جائیں کہیں بھی جائیں اماما شریف کا تاج ان کے سوروں پر سجاوا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً موقع نکال نکال کر بھی اگر کبھی آنا ہوتا ہے جو عموماً طور پر امامہ نہیں پہنتے وہ بھی امامہ شریف رکھتے ہیں یہ پہننے والے بتا رہا ہوں وہ جو سیزنل پہنتے ہیں کبھی جمعے میں پہن لیا کبھی عید میں پہن لیا کبھی ملاقات کے بعد پہن لیا ایسوں کی تعداد شاید ان سے زیادہ ہے اور ان سے جو وابستہ ہیں ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے تو میں میرا موضوع امیر سنت کی انفرادیت ہے آئیے کال لے لیتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب آپ کو چھبیسویں شریف بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ آپ آج نیا سوٹ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج ماشاء اللہ آپ کو بہت بہت مبارک اسلام علیکم ورحمت السلام, ورحمت السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور آج آپ لگتا ہے کہ نئے کپڑے امام وغیرہ پہن کر آئے ہیں آج کوئی خاص بات ہے کیا اور آج کون سی بات ہے آپ ہمیں بھی بتا دیں تاکہ اس خوشی میں ہم بھی شامل ہو جائیں جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب بھی مجھے نئے کپڑے پہنے کا موقع نہیں ملا لیکن الحمد للہ میرا نیا جوڑا سدل میرے مکتب میں ہے کیونکہ مغرب کہ فورن بعد مجھے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے تو ابھی اتنی مہلت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو پہنتا اور پہن کر آپ کے پاس آتا البتہ الحمدللہ نیا لباس نئی چادر ایون کے بنیان بھی نیا ہر چیز الحمدللہ کم و بیش جو نارملی پہنی جاتی ہے وہ نئی تیار کر کے رکھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ تبارہ کو پہنیں گے ابھی بھی ابھی پھول آج لگایا ہے میں نے خاص طور پر اور یہ کوٹ نکالا جبا کہ خوشی تو منانی ہے نا میں خوشی کیوں نہ مناؤں اور ہم سب خوشی کیوں نہ منائیں کہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد جو کچھ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے وہ کون نہیں جانتا اگر کسی کی ملاقات اس کی کسی جگہ پر آسانی کا سبب بنتی ہے وہ زندگی بھر اس کو یاد کرتا ہے ہماری ان سے ملاقات ہمیں نماز پڑھنے کا سبب ہماری نماز پڑھنے کا سبب بنی ہمارے چہرے پر داڑھی رکھنے کا سبب بنی ہمارے سر پر امامے کا تاج سجانے کا سبب بنی ہمیں یہ آشیقان کا ماحول نصیب ہوا یقین مانیے یقین مانیے آپ میں تمام نازر ان ہوں ہمارے ساتھ جا کوئی نئے لوگ بھی ان کو اطراف کے بعد ایسے آشیقان رسول ہوتے ہیں جو پراپرلی دعوت اسلامی کے ماحول میں اگرچہ نہیں ہے اٹیچ نہیں ہے اپنے اپنے طور پر جو بھی جائز طریقے سے سنیت کی اور مسلق کی اور دین کی خدمت کر پاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک تعداد ہے ہمارے علما کابرین وغیرہ ان کی میں بات نہیں کر رہا لیکن ان میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کو نیکی کی دعوت کا جذبہ جن کو سنتوں کی خدمت کا جذبہ اور جن کو اس طرح کی جو کیفیتیں ملی ہیں یہ کیفیت ملی بھی امیر لئے سنت کی بارگاہ سے بالکل یہ اتنی کریم بار ہے بلکہ بعض تو وہ بڑی عمر کے جو افراد تھے ان کے جو مجھے تاثرات بتائے گئے میرے خالی تاثر شاید تیار ہیں جی باپا کے جو پرانے پرانے دوست ہیں تو... تاثرات تیار ہیں آئیے میں آج آپ کو باپا کے پرانے جاننے والوں کی سفر داڑی والے بزرگ جو ہمارے ہیں ان کے تاثرات بتاتا ہوں کہ یہ میرے سنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں میری عمر تقریباً پچاس سال ہے میں سولہ سال کی عمر میں مجھے بیت کرنا تھی تو میرے ایک اسلامی بھائی تھے انہوں نے چلو پاپا کے پاس میں گیا نور مسجد میں پاپا کے پاس اور انہوں نے مجھے جمعہ کی نماز کے بعد مجھے بیت کروائی اس دن سے بید کرائیے تو الحمد للہ نہ تو میرے نفری روزہ چھوٹے ہیں میں نے داڑھی رکھی ان کی برکت سے اور جو میرا علاقہ تھا وہ سراہ بدار تھا نا تو وہاں اطراف میں مذہب وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ اب آئے ہاں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس یہ چلے ہیں یہاں چلے وہاں چلے الحمد للہ باپا کی ایسی کرامات تھی اور ایسی برکت تھی انہوں نے جو ہاتھ پکڑا تھا الحمدللہ للہ تک آج تک میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے الحمدللہ للہ آج تک انشاءاللہ یہ ان یہ فیضن کا جاری ہے میرا نام سید غلام مسود شاہ بخاری میں <سلام> باپا کے پیچھے نماز پڑھتا تھا شہید مسجد کہتا ان کی شفقتیں ان کی محبتیں انہوں نے ہمیں جو ہے سمجھے کہ ہماری جو ہے کایا پلٹ گئی ہم نمازی بن گئے الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر ایک بہت اچھا انقلاب آ گیا میں باپا کا بڑا جو ہے شکر گزار ہوں yes. میں باپا کی کیا بات کروں باپا تو ہیں yes. الحمد للہ آج بھی ان کی جو ہے وہ گواہی دنیا دے گی عام آدمی ایک سمجھے کہ اس کو جو ہے وہ نماز کا پتہ نہیں ہوتا تھا ان کو نمازی بنا دیا ان کو رہنے سہنے کا طریقہ نہیں پتا تھا ان کو ایسی نظر کرم ہو گئی باپا کی الحمد للہ دیکھیں ہر جگہ پہ جو ہے وہ بچے بچے جو ہے اماما شریف پہن رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہ باپا کی بڑی کرم نماز بیچتے تھے ہمارے پاس کیماڑی میں آتے تھے ایک بار مجھے حرم پاک میں لے گئے چلتے چلتے میرے ہاتھ پہ ہاتھ گھمایا بولا بھی آقا کی سونت کی سزا نہیں ہے ان شاء اللہ تقریباً چوبیس پچیس سال ہو گئے ہم نے ارادہ کیا للہ اللہ کے فضر سے ہم نے نماز پابند ہو گئے کی باتوں پہ عمل کیا اللہ پاک نے بڑا میں ایک بار مل گئے بہت رو رہے تھے اتنے روتے تھے اتنے روتے تھے, اتنے روتے تھے،, اتنے روتے تھے، میرے گر گئے اتنا رو اتنا رو الدا سم آنسو سے پورا یہ پہنچ گیا تو باپا نے کے آخری سلامی دی کافی بار ہوتے ہیں خوب روتے اتنے روتے ہیں کہ بھائی روتے ہیں. رونے کا تو کوئی اندازہ نہیں اتنا کافی لوگ ان کے پیچھے جب پتا چلتا آگے تو لوگ کہاں سے دور دور سے آتے ہیں میرا نام محمد اقبال ہے سکھر تھا اس وقت حضرت صاحب اپنے دین کا کام کرنے آئے تھے سکھر میں غریب آباد میں اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اس سے مسافہ کیا تھا اس کے بعد الحمدللہ للہ گھر کے بچے میرے سامنے مزنی ماحول میں ہیں میری لڑکیاں بھی مزنی ماحول میں ہیں میں جب دس سال کا تھا تو خاردر مارکیٹ میں ایک مزار شریف ہے جمال شاہ جمال شاہ کے بالکل برابر میں ایک دکان تھی میں والدہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی چیز خریدنے جاتا تھا دیکھتا تھا ایک بزرگ نما شخص اس دکان کے اندر بیٹھے جھاڑو کی گڈیاں بنا رہے ہیں جھاڑو بنا رہے ہیں بالکل خاموش طبیعت سے یہ دیکھتا تھا اس ٹائم پہ بھی ان کے چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی یہ کوئی اس ٹائم پہ تو دعوت اسلامی تھی نہیں مگر اس ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے ایک احساس ہوا کہ بزرگ ہستی اس طرح کی ہوتی ہے جیسے دعوت اسلامی کے بانی حضرت صاحب مدنی چینل وغیرہ نہیں تھا تو جیسے کھارا در کے کتنے علاقے ہیں جیسے کاغذی بازار گو گلی تو ہماری جو دعوت اسلام کی جیسے مبلک وہ ہر نماز کے بعد جیسے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کو جمع کرتے تھے بغیر مائک کے کتابیں لے کے حضرت صاحب کے بیان جو لوگوں کو سناتے تھے تو اب یوں سمجھیں کہ جیسے بڑی مشکل سے اس ٹائم پہ آٹھ دس آدمی بارہ آدمی بڑی مشکل سے جمع ہو کے اور پتا نہیں ایسے جیسے بس ہم سن رہے ہیں اور آج लोग ماشاء کروڑوں کی تعداد میں لوگ ماشاء مدنی چینل دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں یہ مدنی چینل پوری دنیا میں پہنچ گیا یہ ملاقات ملی دفعہ में سو نیو میں سپینا سمس میں اجر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی خبر نہ ہوئی کہ جہاز میں اضر صاحب ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں جہاز جب پورٹ گیا تھا اندر نہ ہند ایسا سنجو کوئی منسٹر وغیرہ کوئی آپ کو خبر پہ یہ اندر تر چار سو مڑی بھی ہوا جو ماشاء اللہ سی او کرا منتقل بہت جہاز کشتی بنا نے سی اف کرا منجر ایڈو بہترین منظر ہو مزا آئے جون جائی مہینے میں سمند تج ہو چکر اچھی گیا ان میں بھی روز رکھی آیا بہ پورے جہاز میں جہاز میں, میں جترا بھی حاضر گراواز اچھا عام کپڑے میں وہ نورا نہیں, نور اردو ہو, چمکی ہوگن چاہیے نورا نہیں, نور ہے اجر صاحب کے اڈا بھی مکے میں ناروں, مدینے میں بڑی رکھ جائے اتنی گرمی ہے پہلے نا, یہ وہ مسجد ہے جو امیر سنت اپنے مدنی مداخرے میں فرماتے رہتے ہیں کہ بدامی مسجد آج ہم ان سے تاثرات لیتے ہیں جو امریک سنت کو بچپن سے دیکھا کرتے تھے میں گو گلی بادامی مسجد سے بات کر رہا ہوں اجز صاحب اور ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے ہم لوگ تو بچپن میں سب کچھ کھیل کود کرتے تھے مگر ہمارے ساتھ ان کو انٹرسٹ نہیں تھا یہ اپنے بچوں کو لے کے بادامی مسجد میں اپنی عبادت میں مسجدوں میں اور بچوں کے ساتھ دینی تعلیم کے اندر ہی لگے ہوئے تھے پھر یہاں سے فارغ گزار ہوئے تو بچوں کو قبرستان لے جاتے تھے ہم اس میں مزاق میں اڑاتے تھے مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اتنی عجت تھی کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا بہت اچھا وقت گزارا اور اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنا نیک بنایا کہ لاکھوں آدمی ان کے پیچھے ہیں بچوں بچوں کو امامہ پہنا دیا نماز پہ دیا دیے پرانی دینی تعلیموں میں چڑھا دیا پر ہم ادھر کے ادھر ہی رہے کیا لاکھوں آدمی جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں صاحب اپنی بچپن کی یاد کی ایک تصویر کے لیے ہم کو ادھر موقع دے کہ ہم نے کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آ میں بادامی مسجد میں تقریباً چالیس پینتالیس سال سے نماز پڑھتا ہوں نور مسجد میں امامت کرتے تھے تو اس وقت تو ان کی اتنی مقبولیت نہیں تھی آج تو اللہ کی مہربانی سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں یہ تو میرے پاس مارکیٹ میں آ کے نماز کی دعوت بھی دیتے تھے اوروں کو بھی دعوت دیتے تھے بہت سو دعوت دیتے تھے بس یہ ان کا کام یہی تھا کہ بچوں کو بھی پکڑنا نماز کا بولنا بڑوں کو پکڑنا نماز کا بولنا ماشاء بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور مزید اللہ تعالیٰ اور جلد دے گا ان کو. میرا نام داود آجی عبداللہ خسہ ہے میں گوگلی سے بات کر رہا ہوں یہ درس وغیرہ دیتے تھے سب میں چھوٹا تھا تبھی میں دیکھ رہا ہوں ان کو بہت نیک تھے بہت اچھے انسان تھے یہ جاتے تھے نور مسجد نور مسجد میں بھی درد دیتے تھے اور کوئی بھی بند چوک آئے یا آئے. ان بچوں کو جو لڑائی جھگڑا کریں یا مستی میں آئے. ان کو سمجھاتے تھے اور بہت اچھی طرح درد دیتے تھے جب انہوں کام کرتے ملازم کرتا تھا تو گہرے سے جھاڑو لے جاتے تھے اور بہت محنت کرتے اتر کا بھی کام کرتے تھے اور ان کا اخلاق بھی بڑا اچھا تھا ابھی بھی ان کے ایسی جہنے کا پڑنے سے پرانا آدمی ہوگا اس کو پہچان کے نام سے پکار لیں گے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور سبقت کرتے تھے بات زیادہ نہیں کرتے تھے دن کی خدمت ہی کرتے تھے اللہ پاکر ان کو نوازا ہے اور ابھی بچہ بچہ اماما داڑھی سب رکھنے شروع ہو گئے ہیں یہ امیر اللہ سنت کے بہت پرانے پرانے ساتھی ہیں امیر سنت سے بچپن سے ان کو دیکھتے جانتے ہیں ان کے ہم نے تاثرات لیے بادامی مسجد یقیناً یہ ایک امیر اللہ سنت کے لیے ایک بڑی یادگار جگہ ہے جہاں سے یوں سمجھے کہ آپ کو بہت زیادہ وہاں سے بھی ایک آپ شعور لیتے رہے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے میرا موضوع امیرے سنت کی وہی انفرادیت تھا یہ بھی ایک امیرے سنت کی انفرادیت ہے کہ آپ نے اپنے اس پورے سفر میں جہاں پر بہت کچھ نوجوانوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کی وہیں ہماری مسجد آباد ہوئی ایون کہ ہماری مساجد کی نئی نئی مساجد کی تعمیرات ہوئی اور بالخصوص میں یہاں ضرور اس بات کی توجہ دلاؤں گا ان کی انفرادیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کے دلوں میں عالم بننے کا ایک ایسا جذبہ پیدا کیا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے الحمد اس وقت ہزاروں ہزاروں اسلامی بھائی جو بالکل اتنے بڑی عمر کے بھی نہیں ہوتے لیکن علما بننے کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ ہے ایک کڑہن ہے کہ ہمیں عالم بننا ہے اور اس وقت لاکھوں مدنی من مدنی منیا جو حفظ و ناظرہ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ڈیفینٹلی کہ ایک مدنی منی مدنی مننیوں کے اندر وہ بچپن میں تو وہ شعور نہیں نہ ہوتا کہ ہم کو حافظ بننا ہے یا ہم کو قرآن پاک جوں پڑھنا ہے یا ہم کو ناظرہ کرنا ناظرہ پڑھنا ہے آخر امیر السنت کے بیانات اور ان کی جو کوششیں ہیں اس نے والدین کے مائنڈ کو چینج کیا ماں باپ کی سوچ تبدیل کی کہ انہوں نے دنیا کی تعلیم کے سپرد کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ کے سپرد کیا یہ سوچ کنورٹ ہوئی ہے اصل جو انقلاب سوچ کی تبدیلی کیا گھر بیٹھے آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی گھر بیٹے آپ کی سوچ تبدیل ہوئی نا آپ کی ڈائریکشن تبدیل ہو گئی آپ کا پورا مطلب کہ وہ ویژن تبدیل ہو گیا آپ نے اپنے بچے کو عالم بنانے کی کوشش کی آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنانے کی کوشش کی یہ سب کیا تھا اب آئیے ان کے اس انفرادیت پر جو اس وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہے یہ کھانے کا ایک انداز یہ سنتوں بھرا انداز جسے اپنا کر آج اسے دیکھ کر آج دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی کوشش کرتے ہیں اس انداز کے مطابق کھانا کھائے کون کس کے انداز کے مطابق کھانا کھاتا ہے یار لیکن انہوں نے ایک سنت کے مطابق ہمیں ایک ذہن دیا کہ سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ کھاتے ہوئے یہ ہے تین انگلیوں سے کھانے کا انداز یہ سب ان کی انفرادیت ہے آپ کو ملے تو مجھے بتا دیجیے کہ یار یار یہ انفرادیت تم جو کہہ رہے ہو ایسی انفرادیت آپ کو اسی شخصیت کے در ملے گی یہ جو میں چند باتیں جو عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو ان کے اندر شخصیت میں ملے گی لوگ گھروں پر آ کر شریف اتارتے ہیں ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ گھر میں بھی امامہ شریف نہیں اتارتے یہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی امام شریف بالکل جیسے لیٹنے کی باری آتی ہے تو امام شریف اتاریں گے ورنہ یہ آکا کہ سر سرکار اللہ کی سنتوں کا تاج امام شریف ان کے سر پر رہتا ہے رحمت علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب میں اپنی تمام زندگی بھر کی اللہ کی رحمت سے میرے اعمال پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر و ثواب باپا کو ولادت کے موقع پر سال ثواب پیش کرتا ہوں تحفہ کے طور پر آپ بھی قبول فرمائے باپا بھی قبول فرمائے اور باپا کی خاص چھبیسویں جشن ولادت محمد رضوان تاریخ شدار پور شہر کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور عاجی صاحب میرا سوال ہے کہ اگر باپا نہیں ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاته. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی پیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو کی اصلاح کا ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں بہت ساری چیزوں میں جو کہ بگڑتی جاتی تھی ان کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم تھا اور ہمیں یہ صحبت اور یہ نعمت امیر اللہ سنت کی شکل میں نصیب ہوئی ان کا فیض صرف ان کے مریدین پر نہیں ہے جی ہاں میں عرض کرتا کیونکہ بہت سارے اسلام ایسے ہوتے ہیں جو کہ مرید نہیں ہوتے لیکن الحمد ان کی برکت سے ان کی صحبت سے ان کے بیانات سے ان کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملا انہیں بھی نکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملا انہیں بھی نماز پڑھنے کا جذبہ ملا حقیقت تو یہ ہے کہ جسے جو بھی ملا اس کے کامل پیر کے صدقے ملا ان کا ان کے کامل پیر کا یہ فیض ہوگا کہ جن کو امیر سنت کا یہ فیض ملا یہ ہر یہ ہر مرید کے لیے ہونا چاہیے کہ مجھے جو ملے گا میرے پیر کا فیض ہے جو امیر سنت کے علاوہ کوئی کامل پیر پاتے ہیں جامع شرائط پیر پاتے ہیں انہیں جو کچھ امیر سنت کے ذریعے ملے گا یہ ان کے پیر صاحب کا فیض ہے یہ ایک سلسلہ ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں مختلف سلسلوں کے اسلام بھائی نہیں اتاری جیسی امیر سنت سے مرید ان کو اتاری کہتے ہیں مجموعی طور پر تو ایک ہمارا قادری نام ہے ہم گوسپا کے مرید ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ گوسی اعظم کا تو یوں مطلب کہ یہ ہے پھر نقش بندی بھی ہیں سور بھی ہیں چشتی بھی ہیں اور یہ جی سارے سلسلے جو ہمارے مشہور ہیں وہ ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارکت ہوں میل سنت کو چاروں سلسلوں میں بیٹھ کرنے کی اجازت ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کی یہ ان پر بڑی کرم نوازی ہے اور کون سنائیے وعلیکم السلام اور رحمۃ اللہ وبرکات ہے میں بابل مدینہ کا بول رہا ہوں آجی آجی بھائی میں محمد بڑی رضا ہوں اور آپ کو چھبیسویں شریف بہت بہت مبارک ہو آپ کیسے ہو الحمدللہ للہ رب العالمی اللہ حال اللہ تبارک و تعالی کی کرو رحمت آپ کو بھی بیٹا چھبیسویں شریف مبارک ہو ہمارے پاس کچھ اور اسلامی بھائیوں کے بھی اس موقع پر تاثرات ویڈیوز کی صورتیں موجود ہیں آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں میری عرض یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کا چلائیے تاکہ میں کال بھی لے سکوں آج میری نیت تھی کہ میں اپنے ناظرین کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا تو تھوڑی تری چلائیے پھر مجھے کال دیتے رہیے حیدرآباد سے میرا نام سید وسیم حسین ہے رکن قومی اسمبلی چھبیس رمضان المبارک کو حضرت صاحب کی پیدائش ہوئی میں تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جو دین کی خدمات ہیں ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے میں باپا جان سنت بانی دعوت اسلامی میں ان کو جشن ولازت کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں ان کو اللہ پاک عمر درازیا تھا فرمایا الحمد للہ میں اور میرا آنے والی نسل انشاءاللہ شاء باپا جان پہ قربان آنے والے سال میں بھی انشاءاللہ ان شاء اللہ ہے کہ انشاءاللہ تیس دن کا مدنی قابلہ سفر کریں گے میرا نام محمد سعد اتاری ہے اور میں فضان مدینہ میں دس روزہ احتاف میں بیٹھا ہوں یہ سب باپا جانی کا کرم ہے میں جو ہے بہت ہی بگڑا ہوا انسان تھا ماں باپ کا نافرمان تھا آج الحمدللہ نمازی بن گیا ہوں روزے دار بن گیا ہوں الحمدللہ آج جو کچھ بھی ہو یہ سب باپا کی کرم ہے ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا میں جو ہے چھبیسویں پر باپا کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں دس دن کے احتکاف میں میں آیا ہوا ہوں اور میں حضرت صاحب کی ولادت کا دن پہ ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ زندہ ولی ہے جو ان کا فیضان حیدرآباد میں پھیل رہا ہے اور میں اپنی نیت بیان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا باپا اس دور کی بہت عظیم ہستی ہیں وہ نوجوان نسل جو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے تھے <سلو علی> حبیب صلی <سلو> اللہ <تعالی> علیہ میرے <محمد> میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تاثرات میرے پاس بہت سارے جمع ہیں لیکن ہمارے پاس علماء کے بھی تاثرات ہیں آئیے اب میں آپ کو کچھ علماء کے تاثرات بتاتا ہوں وہ 26 شریف کے اس موقع پر اپنے کیا مدرف التا فرماتے ہیں بسم اللہ و رحمد اللہ وسلاۃ رسول اللہ بانی دعوت اسلامی اہل سنت کی اور سنت کی عالمی تحریک کے بانی حضرت مولانا البلال محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ کو اللہ تعالی نے چھبیس رمضان المبارک کو اس دنیا میں بھیجا یہ ان کی تاریخ ولادت ہے اس پر ان کے تمام محبت والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں سعادت جس کے مقدر میں ہو اللہ اس سے کام لیتا ہے انہیں نیکوں کی صحبت ملی اچھوں سے تعلق ہوا اور یہ تو ہمارا ماننا ہے کہ ازلی طور پر جس کو جو ملنا تھا مل گیا اللہ تعالی نے انہیں نوازا اور ان سے وہ کام دیا جس پر رشک ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کی اصلاح کا سامان کیا اپنی ذات کو بھی نمونہ بنایا اور اپنے کام کو بھی اور ان کے ساتھ مخلص دوست وابستہ ہوئے ایک تحریک بنی جو ایک چھوٹی سی مسجد سے نکل کر دنیا میں پھیلی اور اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین سے وابستگی اور آخرت کا سامان ہے خوشی ہے کہ یہ تحریک بہت اچھی طرح کام کر رہی ہے مجلس علمی بنائی گئی مبلغین کو باقاعدہ تربیت دے کر تعلیم دے کر عالم بنایا گیا کتابوں کی اشاعت کی گئی اجتماعات کے ذریعے قافلوں کے ذریعے طرح طرح سے اور اب ایک مدنی چینل بھی کیونکہ ٹیکنالوجی آج کل کی ضرورت ہے تو یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچے اور ہمارا کام پہنچانا ہے دین میں زبردستی تو ہے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے وہی کامیابیاں دینے والا ہے مولانا کی صحت کے لیے درازی عمر کے لیے اور ان کے کام میں برکت کے لیے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور یہ کام زیادہ سے زیادہ پھیلتا رہے اور ہم سب اس میں مل کر ان کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج کے دن کی مناسبت سے 26 رمضان المبارک جس میں امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دعوت برخاتم عالیہ کا یوم پیدائش بھی ہے اللہ رب العالمین نے یہ سعادت بھی بخشی ہے کہ خدمت دین کا بیڑا جو تحریک دعوت اسلامی کے عنوان سے حضرت علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ نے اٹھایا ہے ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب کریم اور زیادہ دین کی خدمت مسئل حق کے حق اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کی اللہ رب العالمین انہیں توفیق عطا فرمائے دینی مسئلے مسائل جاننے کے حوالے سے اور اس کو عام کرنے کے لحاظ سے ابتدائے جوانی میں اور بعد میں باہر شریعت سے مسائل کا سیکھنا اور مسائل کا سکھانا کہ ساری زندگی یہ حضرت الیاس قادلی صاحب دامد برقاتم العالیہ کا مشن رہا ہے انشاءاللہ. میں ہمارے ان دونوں بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے جس انداز سے اپنے تاثرات دیے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم فرمائے اور ہمارے ان بڑوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سلامتی اور آفی رتا فرمائے اور یقیناً بال یقین اس میں کوئی دو نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کی ترقی میں ہمارے علماء اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے بہت اہم کردار ہے ان کا تعاون ان کی جو کرم نوازیاں ہیں ان کی جو شفقتیں ہیں اس کی اپنی مثال آپ ہیں مجھ کو اے اطار سنی عالموں سے پیار ہے ان اللہ دو جہاں میں اپنا بیرا پار ہے انفرادیت بیان کر رہا تھا میں میلے سنت کی کافی انفرادیت کے میرے پاس ذہن میں موضوع آ رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی کورس بھی لے لوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں سے رہا ہوں ہم افغان والوں کی طرف سے چھبیس رمضان کی الگ ہو بارگاہ میں لینے کے لیے ہمارا ہرا کل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ وبارکات جی اور کون سنائیے ایمان بھائی میں جی کو کو بہت بہت السلام علیکم وحمۃ اللہ وبارکات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے پاس مزید بھی اسلامی بھائیوں کے کچھ تاثرات گئے ہوں گے ہمارے کیمرہ اور اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی انہوں نے بھی چھبیسویں شریف کی مناسبت سے اپنے کچھ جذبات اور تاثرات کا اظہار کیا ہے آئیے وہ بھی آپ کو تھوڑا دکھاتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں بات تو اچھی لگتی ہے اس لیے تو دیکھتے ہیں نا بات اچھی نہیں لگتی تو کون دیکھتے ماشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے سب پاپا کی ہی فیص سے ہو رہا ہے آج فضا نے مدینہ میں جو دس ہزار سے زیادہ کی تعداد بیٹھی پاپا کا فیض ہے کہ تیس روزہ کا احتکام ماشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تو پوری دنیا میں دعوت اسلامی تم مچائے پاپا بڑے بڑے مسلوں کو کس طرح سے دینی طریقے سے سمجھا کے سیار دکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھ سکیں اور ان بھٹکوں سے دور رہے کراچی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہوں اس کے علاوہ کورنگی میں میں درس نظامی کا طالب علم ہوں یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت پر ایک احسان عظیم اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے حضرت اللہ مولانا الیاس قادری صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ کی شخصیت کیونکہ باطل قوتیں جس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی در پر ہیں جس طریقے سے اسلام کی حقیقی جو ڈیفینیشن تھی ہمیں وہ عظر صاحب کی یعنی کہ شخصیت سے پھر ان کی جو کاوشیں ہیں پھر دعوت اسلامی جس طریقے سے یعنی اسلام کا صحیح جو پرچار ہے وہ کر رہی ہے تو یقیناً بال یقین یہ اہل سنت کے لیے اور پھر بالخصوص پاکستان کے جو مسلمانان ہیں ان کے لیے ایک عظیم توحقہ ہے حضرت صاحب آج جو ایک کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دین کی دعوت ہے تو یہ کوئی معمولی کام نہیں بہت بڑا کام ہے ان کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور چل رہے ہیں گوٹھوں میں جانا دیہاتوں میں جانا بہت دور دور تکر ہوتے ہیں بےچارے لوگ پیدل جا کے اللہ کے دعوت دیتے جو کام انہوں نے اس راستے پہ لگایا جو لگے لوگ جو لگیں گے یہ بہت بڑا جذبہ بہت بڑا کام ہے ان کو اس کا اجر داخمہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے نقشے قدم چلنے کی توخلا ہے آج اللہ کی مہربانی سے اتنا ہے کہ بس جگہ نہیں ہے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے پہلے تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک گھیر کے لیے آتے تھے کہ مسجد میں بیٹھو آج کل آج امام میں ہیں جو, جو, جو جوان بچے ہیں سارے ماشاءاللہ نماز کی طرف اریاس قادری صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دے گا اور کامیابی دے میں جب سولہ سترہ سال کی عمر کو پہنچا تو اس وقت سے میں امیر علیہ سنت کو دیکھ رہا ہوں اور انہوں نے ہی مجھے اس گندے ماحول سے نکل کے مذہبی ماحول کی طرف لے کے آئی جو ان کا احسان میرے اوپر ہے الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیضان اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھیلایا ہے ہزاروں لاکھوں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں عالم بن رہے ہیں سمیر اللہ سنت یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی سوچ کے دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو جو دین کے لیے باپا نے جو راستہ اختیار کیا جو لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ساتھ لے کے چلے تو انشاءاللہ شاء اس کا فیضان ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی ان شاء رہیں گی اور منظر دیکھ رہے ہیں نا دکھائیے سنت کا منظر یہ انفرادیت ہے یہ امیر اللہ سنت کی انفرادیت ہے غم مدینہ میں رونا اور غم رمضان میں رونا اور غم رمضان تقسیم کرنا غم رمضان کا ذہن دینا آج چھبیسویں شب ہے ان کی جشن ولادت ہے لیکن ان کو ایک غم کھایا جا رہا ہے وہ غم یہ ہے کہ رمضان جا رہا ہے اور یہ رمضان جانے کا غم اور یہ کیفیت یہ رقت یہ سوز اور آبی اب کو منظر دکھایا جائے کاش اسکرین کے اوپر کہ کس طرح یہ نوجوان جو بالکل اپنی جوانی میں بدمست ہمیں نظر آتا ہے ان کے پاس آتا ہے کیسا خف خدا سے اور عشق کے رسول میں یاد الہی میں اور دین اور اسلام کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو بیٹھے ہیں اس کے اندر کی پیدا ہوتی ہے کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ وہ انفرادیت ہے جو آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گی یہ جس طرح ان, ان... ان کی صحبت ان کا بیٹھنا ان کا رونا ان کے ساتھ بیٹھنے والوں کے دلوں میں مت انقلاب برپا کر رہا ہوتا ہے یہ ایک نور ایمانی ایک روحانیت ایک مطلب کہ ایسی انسان کے اندر سے ایک اس کے کشش ہوتی ہے ایک ایسا اس کا ایک سوز و غداز نکلتا ہے کہ جو اپنے پاس آنے والوں کو نوازتا رہتا ہے اور یہ چیز ہم دیکھتے رہتے ہیں آج یقیناً باتیں بہت ہیں اور پڑھنے کو بہت ہے بیان کرنے کو بھی ذہن بنتا ہے تاثرات بھی بہت ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کے لیے وقت نہیں ہوتا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج رات ہسو معمول مدنی مذاکرہ ہوگا اور مدنی مذاکرے کے بعد جو ہم ایک سنو تو بارا بیان ہوتا ہے چھبیس شریف کی مناسبت سے تو جو ہی مدنی مذاکرہ ختم ہوگا انشاءاللہ شاء اس بیان کا بھی آغاز کریں گے مجھے کال کا کہا جا رہا ہے آئیے ایک دو کالس دے لیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چوڑا, آپ کو باپا جیسے جی, مبارک میں آج, آج کی رات آج کی رات کیا کرنا چاہیے میں جنے تاریخ اور مدینہ کراچی سے بات کر رہا شکریہ آپ پاپا سے ہمارے لیے کی دا دا اسلام علیکم محمد تعیب و برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی کون سنائیے السلام علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ کالس مجھے اطلاع یہی ہے کہ کالوں کا تانتا بندھا ہوا ہے یعنی yani کہہ سکتے ہیں کہ کالز پر کالز آ رہی ہیں جا رہی جب سب شروع ہوتا ہے آپ فون اٹھائیں گے کال ملائیں گے بڑی مشکل سے ملے گی ہم تک پہنچے گی ٹائم لگتا ہے لیکن گھڑی نہیں رک پا رہی میں کیا کر سکتا ہوں جنہوں نے فون ملایا اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت نصیب فرمائے ہم یہ ضرور کوشش کریں گے کہ بعض کولوں کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ امیر سنت کے سامنے کا چلا دی کا موقع ملے گا تو چلائیں گے آج کے ہمارے پاس کا بیان میں بھی مدی مذاکرے کے بعد کچھ عملی بہاریں بھی ہیں جو امیر سنت کی برکتیں جو ظاہر ہوئی انشاءاللہ وہ بھی دکھانے کا ذہن ہے آج کی رات کیا کرنا چاہیے باب المدینہ کے اسلام بھائیوں کو فیضان مدینہ آ جانا چاہیے اور بقیہ کو مدنی چینل پر بیٹھے رہنا چاہیے خوب خوب نیکی اور عبادت کرتے رہنا چاہیے کل کے روز بھی یہی کرنا چاہیے بلکہ اب تک کی ساری نیکی امیر سنت کو تحفے میں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اب تک جو نیتیں اچھی اچھی نیک اچھی نیکی اچھی نیتیں کر کے ایس ایم ایس کیجئے کال کیجئے اور خوب نیکیوں بھرے انداز میں اپنے امیر علیہ سنت کا جشن ولادت منانے کی کوشش کیجیے اللہ عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے آئیے امیر سنت کی طرف چلتے ہیں سلو الحبیب صلی